أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ما شاء الله يا أذن يا أسف إنكار الجالم ولا كل ظامر ياتينا من كل قد النعم ليتحادوا منافع عليهم ويستر اسم الله في ايام ما على ما رزكهم من بهينة الأمعاب فاكلوا منها وأطعموا البائش الفقير صدق الله ہر کی کی حمل و تنا تاریخ تنگی اس مالک الملک رب العزت وحب لا شریف ملائق ہے کہ جس نے ساری کائنات اندر ایک ایسا مرکز ایک ایسا مقام متعین فرما دیتا ہے کہ جھے جان واسطے نظر دیکھ واسطے ہر مسلمان دل تڑپ اور بےچے اللہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مقام اور مرکز اندر حاضر ہونے دی توفیق ادا کرنا اور اس کار اندر جو برکات جو انوار جو رحمت نازل ہوں ہیں اللہ خان بھی حصہ ادا کرنا سانڈا سبق خاص عبادت جی مخصوص او او آئندہ سال کا انتظار کرنا پہنا ہے کیونکہ وہ عبادت پھر دوسرے دن اندر نہیں ہو سکتی مخصوص نام حج ہے زندگی اندر صاحب حیثیت شخص سے ایک دفعہ فرض اگر کوئی شخص ایک دفعہ تو زیادہ حج کر کہ جی دہلا حج فرضی شمار گا. بعد والے سارے نفلی شمار تو اگر اپنا فرق ادا کرن تو بعد کسی بھی طرفوں حج کرتا ہے جہاں اطلاعی نام حج بدل ہے اللہ قادر ہے کہ جس کی طرفوں انہیں نیت کر کے حج کیتا ہے بھی اجر اور ثواب دے دے اور اے حج کرنے والے نو بھی پورا پورا حج ادا کر دوران نقلی ثواب چاہ کوئی شخص کر سکتے ہے لیکن تین طواف ایسے نے جہاں ہر حاجی واسطے ضروری ہیں ان کی تکمیل لازمی ہیں اور ان کو بغیر کے فریضہ کما حکا ہو ادا نہیں ہو سکتا تین طواف ان پہلا طواف سواف کے کہلانا ہے اور یہ تو مراد وہ ثواف ہے جہاں بیت اللہ اندر پہنچتے ہی سخت پہلے کیا جاتا ہے مسجد اندر کوئی سخت آدھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ادو تک نہ بیٹھے جدوں تک دو نفر کئی المسجد نہ ادا کریں لیکن بیت اللہ اندر جہاں سب احرام کی حالت اندر پہنچ ہے ان حکم یہ ہے کہ وہ سب تو پہلے بیت اللہ کا طباف کرے نہ وہ تحیت المسجد ادا کرے نہ قرآن مجید کی بیٹھ کے تلاوت کرے نہ کوئی ہو عبادت کرے سوائے اس سے کہ اگر فرضی نماز واسطے اذان ہو گئی ہے جماعت تیار ہے پہلے فرضی نماز ادا کر لے ورنہ سب سے پہلا کام انہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیواف یہ حق ہے بیت اللہ دا. اللہ نے کردا کہ اتنے پہنچ دیا ہی آدمی طواف شروع کر دیا طواف کا نام ہے طواف کدو یعنی پہنچ ہیں ہی اتے قدم رکھدے ہی بیت اللہ اندر جاندے ہی یہ ثواب کی کر آجی واسطے ایک تباب سے اے ضروری ہے اے لازمی ہے دوسرا سباب اندر ہے دس دلحجن متلفے تو صبح واپس منا اندر پہنچنا ہے اور یہ دن آجی کا سب تو تصروف دن ہے اس واسطے اللہ تعالی نے عید کی نماز کرتی ہے حاجی کیونکہ وہ ذمے داری اندر مقامات سے کنکریاں مارنا ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شیطان نے برغلان کی کوشش کی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی تو روکنے کی کوشش کی تھی جمعرات یعنی کینکیاں مار دوسرا کم میدان عرفات اندر قربانی دینا ہے دس دل جا اور قربانی دین تو بعد جس طرح کنکریاں مار لگے قربانی دے لوے دونوں کم ہو جا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہے کہ آدمی حجامت بنواوے اور بہتر یہ ہے کہ سر پورے منڈوا دے ابھی کے اندر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ رحمت بھی دعا فرمائی فرمایا اللہ یا اللہ جڑے لوگوں نے اج اپنے بال منڈوا دیتے ہیں ان کی رحمت پرواہ اپنی رحمت پرواہ اپنی رقمت پرواہ چند بال شہاد ایسے سن نے اپنے بال سر چوائے سن کٹا سن ان کی بال کٹاؤ والی واسطے بھی آپ جو آر چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کچان واسطے صرف ایک دفع دعا فرمائی جنہ نے بال اپنے کٹوائے بھی رحمت فرمائی. بال منڈو والے تین دفعہ رخت کی دعا فرمائی رسول اللہ, اللہ کئی ہی حکمت ہیں بعض لوگ اپنے بال بڑے پیارے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے بال پالے ہوئے ہوتے مدت مختلف قسم دیاں چیزاں استعمال کر کر کے اپنے بال پالے ہوئے ہوتے ہیں بڑا پیار ہوتا ہے یہ بات سے ابھی سوچتے ہی نہیں نا کہ بالوں کی شکل سنت کے مطابق ہے تو کہڑی سنت کے فلاح یہ تو کبھی اندر بات آئی نہیں اللہ مارش رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی بھی, بھی, بھی, بھی مخالفت کرنی ہے اپنی شکل و شباہت اندر اپنے حلیے اندر یہودی کی کرتے سن کہ وہ لبا بھی بڑھا دے چلے جانے سن بھی بڑھا دے سب. سر کے بار بھی بڑھا دیتے مخالفت کس طرح فکائی وسول اللہ سلحے پر مایا بھی بڑھا دینے داڑھی بھی بڑھا لبا کٹا کے یہودیاں کی مخالفت کر دسائی لباں بھی کٹا بھی کٹا سے کٹا لو لو کی مخالفت کر سر اگر رکھنے سے تو لے کے تک پورے پال کچو سامنے ہوگی، بھی، بال مخالفت فرمایا اس طرح کرو کہ جے رکھنے نے پورے رکھو برابر رکھو جے کٹوانے کٹواؤ اون سامنے پچھو ہون، بال بڑے پیارے ہوتے نواز لوگ بندہ اللہ نے گیا ہے واسطے واسطے اور پہ پھر بال سواب نے محبت اگر اللہ کی محبت پہ سے راہ کرے کنا بڑا نقصان ہو گیا بالا کی قربانی دے کے گویا اے ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ اے تے معمولی چیزاں نے اگر مینو کسی اس تو بھی بڑی چیز کی قربانی دینی پوے تو میں تیری راہ دستی واسطے تیار اللہ رحمت رحمت اللہ رحمت نے بال رکھے ہوئے پورے بال عام طور سے آپ کے بار ای تک پہنچتے سن عموماً لیکن کبھی کبھی حجامت نو دیر ہو جان سفر اندر تصویر لے مثلا جہاد واسطے مہینہ مہینہ دو دو مہینے بعد اوقات جہاد لگ جائے محاصرہ طویل ہو جاندہ سفر لمبا ہوں ہجامت نہ بنوا سکتے بعد اوقات آپ کے سر کے بال جی وہ کندیاں تک بھی پہنچ جاتے لیکن وہ سارے برابر ہونے سن اگوں بھی آپ نے حج کے موقع پہ اپنے بال منڈوا کے گویا قربانی دیتی ساری زندگی بال رکھے ہیں لیکن حجت الرا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوا دیتے ایک بالا کی قربانی ہو ایک محبوب اور پیاری چیز اللہ اندر قربان ہو دوسری ہوسری یہ علامت موجود ہے اپنے سر کے بال منڈوا کے بالا غائب کر کردہ مسلمان بالا نشان بتا د گویا اے دلوں اے کہہ رہا ہے کہ اللہ جس طرح میرے سر دے بال غائب ہو گئے تیری رحمت میرے گناہ بھی اسی طرح غائب ہو گئے اللہ کی بال کٹوانے جائز نے لیکن ایک بڑا فرق ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جنہیں تین دفعہ رحمت ہی دعا فرمائیے ایک ایسا شخص ہے جنہیں ایک دفعہ رحمت ہی دعا آپ ہی کیوں نقصان کرے اپنا تین دفاع کیوں دس تاریخیا مار کے قربانی دے کے, نبی کریم اللہ علیہ وسلم بھی سنت یہ ہے کہ اپنی حجامت بنوا اس بعد احرام کھول دے غسل کرے اپنا عام استعمال کا لباس پہنے اور پھر مکہ مکرمہ آ جائے مکہ مکرمہ آ کے بیت اللہ کا طواف بھی کرنا ہے اور صفا مروازی سعی بھی کرنی ہے طوافا واپسی پہ طواف کرنا اے ہن عرفات ہو آیا ہے. او تو واپس آ رہا ہے اللہ فرما دینے کہ جس ویلے تُسی عرفات کو واپس پہنچو واپس لوٹو تو میں چار الحرام یعنی مزتل سے آ کے اللہ کا ذکر کرو اللہ یاد کرو کروکی کا دوسرا نام ہے طواف زیارت تیسرا دن ہو گیا بیت اللہ تو جا ہوئے مہاجر اٹھ تاریخ نکلے اٹھ ممینیا نون نو ارفات اندر چلا گیا واپس آ کے رات اندر گزاری کہ دس تاریخ آ گئی یہ ہوں بیت اللہ کا جایا ہے واپس آ کے بیت اللہ کی اور لازم ہے کہ آ کے بیت اللہ کا تواف کرے یہ دوسرا تواف لازمی ہے آجی آج باجی اور تیسرا اور آخری طواف جہاں ضروری ہے وہ اس ویلے جائے گا جس ویل بی اپنے بیت اللہ ال لمحات بڑے دقت آمے آدمی اس ویلے ایک عجیب جدائی محسوس کر رہے ہوں کیونکہ یہاں نے کل اسے اُس نسیب ہوا ہے وہ دنیا اندر کسی ہوگا ہوفاظ نیا نہیں, اور الفاظ بیان نہیں جا, جا سکتا صرف محسوس کر سکتا ہے کوئی شک کا وعدہ ہے وہ من کا مینا میرے گھر اندر جو شختی نیک نیکنی کی نال کی من آ گیا میرا وعدہ ہے کہ میں انہوں امن دے دینا وہکون دے وہ سارا بے چینیاں ختم کر مسلمان جس ویسے اتو واپسی واسطے تیاری کر رہا ہوں ہے کہ کبھی قسم کی بے چینی اور جئی کا احساس ہونا شروع ہو جانا ہے کہ اج میں اللہ کے کا تو دور کروں گا اگرچہ ایک پاس ایک خوشی اور مسرت بھی محسوس ہو رہی ہوں کہ میرے عزیز وقار میرے ہم وطن میرا بال بچہ میرے دوست یار جنہوں نے میں میم رخصتا تھی میں ہوں کو واپس جا رہا ہوں. جس طرح دعاواں کردہ کردہ انہوں کو میں ایک سفر پہ آیا تھا اب اس طرح ہی واپس جہاں اور پھر انہوں اپنی دعاوا اندر شامل کروں یاد ہوئے گا کسی پہلے خود کے اندر انستی تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج واسطے یا عمرے واسطے جس ویسے کوئی شخص جائے تو خاموشی نل نہ چلا جائے ایک تو یہ ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کر کے جائے ناراضگی ہے تو دور کرے کسی سے زیاتی کی وہ معافی منگے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستان اخباب نئے اس واسطے نہیں کہ وہ نوٹا دے ہار آ کے گل چکے کئی مصیبت گرفتار ہو جانا کوئی نوٹا دے ہار پا رہے ہیں کوئی فلا ہار لیا رہے ہیں یہ کاب نے دیکھنا بچارے گردن اچھے سے ہار پا پا کے لوگ آنے انہوں نے گردن ہی پکڑا دیتی گردن پہلے کر ہی نہیں سکتے سن ہار پائے اور باقاعدہ طور پہ ٹول وج رہے سن دیکھا پتا کی سب کہہ لگے بھی خاجی صاحب جا رہے ہیں یہ انہوں کرنا آئے نے ٹول بھی آپ اچھا یہ قلا اس واسطے نہیں کہ نوٹ جمع کرے ہار پائے نمائش ہونی احباب رخصت کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سفر سے جان والا مسافر اپنے گھر کو جس ویلے قدم بار کٹ لینا ہے کہ اللہ بھی ایک خاص رحمت کا سایہ سر سے ہو جائے اور اللہ وہ نے فرما رہے ہوں نے تیرے گھر میری خاطر اپنا دوست احباب جب نکچے ہو رکت کر تاکہ وہ نوازے دعا کرے اور اللہ قبول یہ وعدہ کدوں تک جاری رہنے جدوں تک وہ واپس اپنے گھر کی زہریر تو اندر نہیں آ جا تک خودے سے خدا کی رحمت دسایا ہے اور دعا کی قبولیت کا واقعہ دعا کرافے ودا ہے یعنی اللہ کے گھر تو الوداع ہو رہے دے آ رہے ہیں اس وی بڑی عجیب کیفیت ہوں لوگ رو رہے ہوں آسو چل رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں اللہ میں تیر گھر کو جانا کہ نہیں جانا لیکن میں مجبور ہوں مجبور ہوں میرے جا رہا یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ مینو فر بلا جلدی بلاوی بار بار بولا آخری کم بیت اللہ سے کرنے. زیارت یا افازا, دس دل حجا نو جا اور واپسی سے آخری کم جڑا کرنا ہے فرضی نماز کے علاوہ وہ بیت اللہ اندر طواف ہے طباف ودا کر کے اللہ کو دعا کر کے بہتر ہے کہ استعمال فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوست نے سوال بھی ہے اختلاف تو اتطلاف... اس طلاح ہے استعلام استعلام کے نام ہی حضر اسد نو ہاتھ لگانا میں حجرِ کر چکا گزرے حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اس اگر موقع مل جائے تو حضرت اسمد نو بھروسہ دا جائے یہ بڑا متبرک پتھر ہے جنت چیا ہوا پتھر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہونے حجرے اکرد نوسا دیتا کہ یا حضر اثر میری اچھی طرح پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے یہ تو سوا ہو معلوم ہے میں جاننا کہ تو ایک پتھر ہے رضی اللہ علیہ وسلم. میرے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے اگر کسی نے نبی بننا ہوں دا میرے بعد نبی بنتا ربی اللہ بھائی اللہ ایمان کر دے سارے انسان کو میں جنت اندر بھیجنا ہے مینو اپنے رب کی رحمت دا ایسا یقین ہے میں یہ خاص کر اس ویل امید گی کہ وہ جڑا بندہ اللہ نے ایک ہی جنت اندر ہی ہوا یہ اعلان کر دے کہ میں اپنے سارے بندیاں دونا احساس ہے میرے یہی خیال ہونا کبھی شوق آیا اللہ مشال جنت کا شوق ہی کبھی یہ شوق سے آ جانا ہے پہلے تو یہ گلبرگ اندر کو چی بنتا ہے ہوں یہ کہ ڈیفینس اندر بن جائے یا کسی ہوسائٹی اندر بنتا ہے کسی بڑی اچھی مارکیٹ اندر کوئی دکان مل جائے نوے ماڈل کی گاڑی سواری کار مل گا یہ شوق سے آتے رہے جائز ذریعے نال یہ شوق کوئی برا شوق نہیں اللہ نے ایسے شوق حلال اور چائے ذریعے نل پورے کرنے کو روکیا نہیں لوگ نے اسلام بڑا بدنام بدن کیا ہے کہ اسلام سے بڑا خشک مذہب ہے جہرا شخص مسلمان ہو جانا ہے وہ نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے نہ, سکت نہ کچھ پہن سکتا ہے نہ اچھی رہائش اختیار کر سکتا ہے کہ اسلام سے الزام ہے مسلمان ندنام کرنے کی تاز ہے اللہ نے قرآن اندر فرمایا اسلام کے بارے بدگمان لوگ قسم کا پراپت گنڈا کرتے رہتے ہیں انہوں نے پوچھو من حرم رمزی اللہ, اللہ, اللہ نے اپنے بندیا کی زیب و دا کا سامان دنیا اندر پیدا کیتا ہے تیرے تو روکے. رزق. پین دیا حلال پاک کی آبی کا واپیہ رحمد آئے نبی کریم صلی اللہ وسلم اللہ اللہ نے میری بڑا محال دیا ہوا میرے تے اللہ کی بڑی رخ فرمایا کل ماشے تھا اللہ نے تینوں واپری دتی ہے کہ جا پھر انہیں جیڑی حلال چیزاں کھان پینے بنائی نے جا کے کھا پی از جیتی جی اللہ کی میرے تے بڑی مہربانی ہے فرمایا بل بس ماشے تھا جا پھر اچھے تو اچھا لباس پہن جا لیکن وہ قید سامنے رب کہ ریشم حرام مرد آل بس ماشے تھا اللہ نے جس قسم کے لباس کی اجازت دیتی ہے اچھے تو اچھا لباس پہن جا پھر اب پیتی بھی اللہ کا بڑا کرم ہے میرے پہ فرمایا جا کے اچھی رہائش اختیار کر اچھے مکان نمبر دو یہ بات سن کے جیسے لے چلے آپ سب اللہ تو دو دورہ اپنا رخ دے فرمایا کہ فرمایا کل سن جا واپس بلایا فرمایا کہ کے دو کہ چاہے اللہ کی حلال کیے ہیں چینا جو کھا پی لباس جس قسم کا عمدہ تو عمدہ کے ربی چاہے پین اچھی رایت اختیار کر لیکن ولا فخر دیکھی کتنے تکبر ہم آ جائیں فخر نہ کر دیں آدمی پھر بھی ہو سکے گا انتظاری پھر بھی اوسطے کری ہمیں موجود ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لباس پہننے والے فرما دے اور خود بڑے لباس پوشن محمد اللہ سفید لباس بڑا اللہ اللہ اس واسطے حکم دیتا کہ احرام بنو سفید لباس اندر بنو احرام من سفید لباس ضروری یہ جی دنیا کو رخصت گئے یہ قبل دیو تے سفید لباس اندر سفید شاگر دینا آپ سفید لباس بڑا دوسرے رنگ بھی استعمال کیتے نے سفا سوک رنگا دے لیکن سفید رنگ آپ بہت ہی محبوب اور بہت ہی پیارا یہ وجہ یہ دسی فرمایا اگلے جنت دا لباس سفید ہو رہے ہیں جنتوں نے سفید لباس ہیں اگر انہوں نے جی چاہے گا کوئی ہوگ پہنتے پابندی نہیں ہوئے گی کیونکہ قرآن میں ایک بات سکھ دی ہاں دنیا سے ذرا خبر گزارا کر لو یہ محرومیاں آ جگہ نے جب جنت اندر تا پھر تا جو جی چاہو گا وہ مل جائے گا. جتنا جس پسند کرو گے اس طرح ہی ہو جائے گا کنا عجیب اندر ایک خواہش پیدا ہوئے گی کہ پلا پل کھانا چاہیے وہ اجے خواہش کی دل اندر ہی ہے اس پل نہ لگے ہوئے درخت یہ سامنے آ کے اپنی چہنیاں چکا دیں گے اور آواز آئے گی کل یا عبداللہ اے اللہ کے بندے میں حاضر نہ لے کھا اب ان کیا نہیں منگیا نہیں دل ادر خاص پہنا اللہ حضور. تو میں عرض کر لگا سا نے افرت ہے کہ فرمایا ہاتھ نو بروسا دے دو ویسے موقع مل جاتا ہے اجرے افرت نو بوسا دے دو اپنے لب ادو سے رکھ دو ہاتھ بھی نہیں لگتا بوسا دن کا موقع بھی نہیں ملتا رکھ کی وجہ نے اس اس تھی تھی کہ لا اور وجہ اور ٹریننگ دین دے سینٹر کھولے ہوئے نہیں. کوتے جان والے دوستوں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے کہ وہ خود ظاہر پتہ ہی نہیں کہ آڈیا ہے ظاہر حکومت دے ظاہر نمائندے آڈیا کی نمائندگی کرنے واسطے بیٹھے ان خود پتہ نہیں کہ کی ہے سنت نامی کے کول بھی کوئی چیز گزری نہیں ہے کہ سنت کی چیز ہے نگا کرنے جس ویسے احرام پہ کندا ننگا کر لیا رسول اللہ وسلم نے حجت الگا سہابا کندھا نگا کرایا کایاں کندا چادر بجائے کندے اتوں بھی لے ذرا سب بھی اثران کندھا نگا کرایا اور کنا کرم کیتا ہے کہ جس مکے اسی رون روڈے نکلے سا مکہ اللہ نے سامنے واپس دے دیتا ہے اور ہمیشہ ہجرت کی رات روڈے روڈ نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابا نے کنیا قربانیاں دیا ہجرت کر کے اپنے ایمان رو بچا کے مدینے مدیغ ہجرت کے کھٹے سال چند میل کے فاصلے سے آ کے رک گئے اگرچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سبھیر بنا کے بھیجا گیا کہ عثمان تیرے بڑے احسان میں مکے والے جا انہوں نے جا کے سمجھا کہ اسی لڑائی کی نیت نل نہیں آئے اتنے کوئی پہ نقصان پہنچان نہیں آئے سادہ کے دل تڑپ رہا کہ بینت اللہ دیکھیں چھ سال گزر گئے آئے یہ اجازت دے دے عمرہ کر کے واپس چلے جی لیکن اجازت نہیں دی اسی وجہ نال مقامے ہودیا ایک سلح ہوئی اس کا نام ہے سلح ہودیا یہ ہری واقعہ آپ نے کوئی ضد نہیں کی تھی. لڑائی نہیں کی بلکہ سارا شرطان من کے بھی اس کو واپس چلے گئے مدینے تین سو میل کا سفر کر کے آئے گا بغیر عمرہ پیتے ایک معاہدہ کر کے سفر پھر واپس کر کے مدینے چلے یہ کنی تکلیف ہے بس کہ اک مسلمان کا اللہ کے کرتے قبضے کا اللہ کے کرتے اختیار مسلمان کا ہونا چاہیے تو مسرق قابض ہوئے بھائی چاہیے کافی اللہ کے کرتے قبضہ چما کے بیٹھے کی اجازت نہیں دے رہے مکہ تباہ کرنے کا مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا اج ذرا اے اپنا دایاں کدھا ننگا کر لو چوہدری بن کے اللہ کے گھر کرو اللہ نے مکہ واپس دے ہے اور ہمیشہ واپس دے خون ایک قطرہ بھی نہیں بہایا گیا اور مکہ واپس نہیں گیا تاریخ ایسا انقلاب پیش کرن تو قاصر ہے ممکن نہیں کہ کوئی انقلاب ایسا پیش کیا جا سکے جس کی کا انقلاب مکے نہیں پتا در ڈرتے پھر رہنے کے آج پتہ نہیں سارے کی سلوک گا ہوا اصل سلمانہ کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا روا نہ رکھا ہوئے کوئی زیادتی نہیں جی اصل نہ کی ہوج گن کے بدلے رہ گے کوئی بدلہ اور انتقام نہیں لوگ میں اپنے جن جے معرسوم بچے نو لیا کے خوش کرتے کپڑے اتار لے کھوج کر دو ننگا کر دو اللہ دیکھو حسط انسان جی دن کے حسد ہی اصل جلدی ہے نا ہو جاند ہے کچھ نہیں دیکھتا کچھ نہیں یوسف نالت کلام یوسف نے یوسف کے کوئی ظلم ہویا نہ کوئی ایسا معاملہ صرف حسد دی اب دل چل اٹھی یوسف سے بڑا وڈا آدمی بننے والا ہے یہ ایسا کتاب ہونی شروع ہو گئی نے یہ سارے چوچا ہو جائے گا ختم نہیں کردی اللہ. اللہ نماز تو بعد ایک کلمات پڑھ دے جا مخہوم یہ ہے کہ اللہ جو کچھ تب دے دینا ہے ان کوئی روک نہیں سکتا اللہ جہی چیز تین دینی وہ کوئی دے نہیں سکتا اللہ اللہ جو کچھ تو دے دینا ہے وہ رحمتہ اللہ جی چیز نہیں دینی وہ ساری دنیا بھی مل کے مینو دینی مالدار کا مال کسے دا حسب و نسب والے دا حسب و نسب تیرے کسے نو بچا نہیں سکتا عذاب کو بچے گا سب نو کپڑے اتار لے چھوٹے جی معصوم بچے نو اندر پہنچ دن سام کہہ دبا اے یوسف نپڑیا کو بچھایا سامران کو بچایا سی خود ابھی ذرا کھیل کود اتنے مسلوک ہو گئے ایک پھیری آیا کو یوسف نو جو مقام یوسف کا جو مرتبہ اللہ سے رکھا سی اللہ نبی جناب علیہ السلام دے اندر کوئی فرق نہیں آیا پھر کر لیا جو کچھ کرنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر دے کہ ان لبن میں ذکر فرما دے انی ابن کری ابن کری ابن یوسف یوسف تیری کیا بات ہے اللہ حضور فرما دے سلح یوسف تیری کیا بات ہے ان کری ابن کری ابن کری ابن یوسف یوسف تم بھی پیغمبر تیرا باغ یاقوب پیغمبر تیرا دادا اسحاق پیغمبر تیرا ابراہیم پیغمبر یوسف تیری کیا بات ہے بھائی حسد میں یوسف کے مقام اور مرکب کے اندر کوئی فرق نہیں آیا اعلیٰ نبی نی بکے والے, والے بلا کے اکٹھا کر کے فرمایا اج میں کولو کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لوگ اقو کما کالا اکی یوسف میں تعلیم وہی گل کہا جڑی میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کہی تھی جب پہچان لیا جب تارک ہو گیا وہ شرمندے ہو رہے ہیں کہ اصل یہ سچیا تھی اے تے مصر دے سب سے بیٹھا ہویا ہے شرمندے ہو رہے نے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا سکری علیکم اليوم میں اجے تو کوئی بدلہ نہیں لگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا مکے کیتا جو سلوک کیتا لیکن میں اللہ کا تباہ کر لگے نے فرمایا کندا ذرا نگا کر لو چوتری بنتی اللہ کے گھر کا کرو اللہ نے و عزت دیتی ہے اپنا ہے او مقام اور او موقع ہے کہ جد کوئی جائے اللہ لے جا رہے, عمرے واسطے حج واسطے جا کے پہلا طباف کردا ننگا کرنا کندا ننگا نہیں کرنا روایت نے کندھا ننگا کر کے کیتا اور اس صرف او موقع ہے اور تیسری اصطلاح استعمال ہوئی یہ رمل رمل دمے ہوں ذرا تیز تیز قدم چلنا دوڑنا نہیں عام چار کو ذرا ہٹ کے تھوڑا جا تیز چلنا یہ تین ہی چیزاں جہاں نے استعمال چھونا استعمال دندے کا نگا کرنا اور رمن یہ پہلے جباب اندر ہے حج مکمل ہو گیا لیکن وہ کہڑا مسلندہ ہے جا حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے کہ صرف مکیوں چکر لگا کے واپس آ جائے مدینے نہ جائے اگر مدین مدینہ مدینے کیسے جایا سنتے اللہ نے مدینے دے ذریعے سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب نے کل اللہ علیہ وسلم مدین مثالی ریاست قائم کرنے کا موقع دکلی بھرپوری اور مدینے والے نے خوش بختی انہوں نے خوش نصیبی جنہوں نے یہ وعدہ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اج کے قوم کو ستا ہوئے ہوم ہو نے ظلم اور کی کیت ہوئیں نے کہ سڈے کو چلے کر لے ہو کل اگر آلات بدل جان تو واپس مکے سے نہیں آ جاؤ گے آپ نے وعدہ فرما لیا مبا تھی ہوں میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اندر ہی گا میں کے جا ندی اندر جانا اس نیت نل جانا کہ ندی اندر کو مسجد ہے جس مسجد حضور نے اپنی طرف منصوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کبھی اس مسجد کا ذکر فرما دے جی مدینے اندر ہے جن مسجد نبودی پکارنے اور کہیں حدیث اندر بھی ہوتا ہے انعام ہے آپ ہمیشہ فرمایا کرتے سن مسجد جی ہاں میری یہ مسجد اللہ علیہ وسلم. مسجد جی ہاں گا میری مسجد وہ او مدینے اور, او اور واحد مسجد ہے جدا ایک ٹکڑا جدا ایک حصہ اللہ فرمایا مہاں نہ بئی جیمبری رہو دل جانا میرے گھر کو لہ کے میرے نمبر تک کا ٹکڑا نا میری مسجد کا یہ دندن کے بعد باغیچہ ہے اللہ جنت کا باغیچہ اگر یہ باتاں پہلے تو معلوم ہوں ہوں, سنیاں ہوں ہو گئے, تو ہوتا ہودمی اللہ ہی دے کر جاؤں ہے کہ وہ اسے کی کچھ سوچ رہا ہے اس ٹکڑے اندر پہنچ کے ایک ایماندار سخت یہی سوچ رہا ہوں ہے کہ اللہ تو دنیا اندر جڑا جنت کا باغیچہ ہے اے دی اندر اپنی رحمت پہ رحمت جنگل محروم ندینے ایک عام بات مجہور ہو چکی ہے کہ مسجد نبی اندر چالیس نمازاں ادا کرنی چاہیے اللہ توفیق کافیقے کہ چالیس ہٹ کے پنجہ ساٹھ ستر سو نمازاں ادا کرو لیکن یہ سمجھ نہ کہ یہ سنت ہے یا آپ نے سارے سے پابندی لگائی ہے یا یہ ضروری ہے ایسی کوئی بات کوئی حدیث کوئی دلیل کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے فرمایا ہوگی میری مسجد اندر چالیس نماز ضرور پڑھ کے جائیں کتان کوئی حیثی حدیث ہے ایک سلسلہ چل پہ اللہ اصلاح کی تو مسئلہ عمل کرنے کی بجائے تین پڑھیا جان تو گنادار چالی کی بجائے پنجاب بھی پڑھ لی جانے کوئی ارتھ چالی دی پابندی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے نہیں لگائی ہاں یہ ضرور سرمایا کہ بیت اللہ اندر ایک نماز پڑھ دکھ نماز کے برابر اللہ ازر ہے میری مسجد اندر ایک نماز پڑھ دکار نماز کے برابر اللہ ہے یہ حدیث مسجد نبی کی پیشانی سے لکھی ہوئی موجود ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری معلومات لے کے ہوتے جانا چاہیے آپ نے ایک دعا یہ فرمائی اللہ ہوں پلا سج ار تبری نو اللہ میری قبر سے دیوے نہ بن روشنیاں نہ ہودیاں نے اپنے, اپنے بزرگوں دیا قبروں سے دیوے بالے روشنیاں کیمکمے جلائے اور ہوں تگ بالی جان بالی کوئی بات نہیں میلا چراغا تو کی کر دے دسلمان ہی کرتے نا ادھر بارڈر لکھ کے ہندو یا سکھ سے نہیں آ کے میلا چراغا منا دے مسلمان ہی اپنے آپ کو پہلان والے منا رہے سر کبر کے گرد اگ بال جاندی ہے کیا جا سارا سال مار پی ری قبر والے اگ بال کے ذرا انک دیں کدھر چلی گئی اک اللہ کے رسول نے زیادہ روشن اور منفر جس حصے اندر حضور کا روزہ انور بالکل اندھیرا ہے انہوں نے بزرگوں کو سنکش روشن والا نے بہت کوئی ایک بھی نہیں جل رہا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کی دعا قبول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا اللہ لا تجعل قبری واتا نند یو بک اللہ میری قبر کوئی بت نہ بن جائے وہ بھی پوجا شروع ہو جائے کیونکہ یہودیاں نے عیسائی نے اپنے نبیوں اور اپنے بزرگاں نیک لوگ قبر پوجا کا بنا لیا عبادت کا بنا لیا اللہ کا واطانند یو بک اللہ میری قبر بت نہ بنتا ہے کہ وہ پوجا پاس شروع ہو جائے اگر کوئی غیر اسلامی حرکت کرنا چاہتا ہے, ہے اور دیکھتا جانا محمد, محمد آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ یہ دا مرکز ہے انہوں دی آرام دا ہے یہ جی کچھ منگنا ہی تو بسمانہ کریں گے منگنا اللہ نے اپنے رسول کی دعا قبول کروا لی کہ میری قبر بت جائے اس کی عبادت اور پر دیکھو اپنی آخی جا کے کوئی لا تجعل آرمایا اللہ ایدن اللہ میری قبر سے میلا نہ لگنا شروع ہو میری قبر میلہ ہاں دن گا ہے تھی لکھدیا دیکھتے ہوف اشتہار دی لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے دروازے بنا ہو بڑے بڑے پرف دے من ہے شادی کہ بابے میں مرن تو بعد رشتہ ملے پوری شادی بھی کر رہے ہو زندگی دے رشتہ نہیں ملیا مر گیا تو رشتہ مل گیا ارف دے من ہے شادی دکانوں سے نکلے ہوا پڑھا نہیں کبھی ملبوس آ کے بیاس کس پاس چلتے ہیں شہطان نے ساد کم لگانا اللہ کے جی رسول نے دعا فرمائی صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ, ایدن اللہ میری قبر سے میلے نہ لگنے وہ تو میلہ نہیں لگا نہ کوئی میلہ لگا سکتا ہے نہ میلہ لگاؤ اجازت ملتی ہے یہ چیزاں دیکھنے اور نصیحت واسطے دیکھو جا کے نقدی اللہ کے رسول نے جن کو فرمایا میری مسجد مدینے وال تاریخ واسطہ ہے مدینے وہ پہاڑ ہے جنہوں نے فرمایا اے سارا دوست پہاڑ ہے جبل جبلے رسول علیہ وسلم جب کہیں وہ پہاڑ کے کولوں جنگ دے اتنے تصیف لے جانے پہاڑی آباد آپ پر مان یہ ساجا دوست پہاڑ ہے وہ پہاڑ دیکھو اللہ کے رسول کا دوست یہ مقصد لے کے جانا چاہیے نہ کہ کوئی ہو دیکھو تاریخ دہردن لیاؤ پہاڑے قبر ہے حضور کی قبر ہے جنہوں نے آپ نے فرمایا کہ میرا چچا صحیح ہے اس کو آدھار ہے سارے شہیدار ہے میرا چچا دفن کر لگی حالت ایسی سی اللہ اللہ دے دے پیرا ننگا ہو جانا کپڑے نہ کپڑا بھی نہیں ملتا ہے مارایا کوئی گل نہیں تھی میرے چچے سر کپڑا دے دے پیروں سے ایک خاص قسم کا تا ہوں اذخر کٹ کے تھوڑا جہاں پیروں سے رکھ دیں دیکھ رہے ہیں جو کچھ دیکھ رہے ہیں میرے چچے جنت کا لباس تیار ہو بزرگ چیز جا کے ساری اس دہ نمبر آؤ کہ یہ سید دشوہ ہے یہ کبر سے کہا مزار بنیا ہویا ہے سونے کے منارے بنے ہوئے نکلے دشوہار سارے شہید آ کردار فرمایا محمد الرسول اللہ اللہ کی قدم دے قبر یا قبر وہ بھی مہیا ہو سک لیکن کوئی مقصد ہی نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں یہ چیز ہے قبر ہے جہاں سے نہ کوئی نہ اللہ, اللہ موقع دے حج تو پہلے یا حج تو بعد جس بھی پروگرام بنے مدینے جا کے یہ تینا دیکھو اس کو عبرت حاصل کر کے آؤ کہ ابھی اسلام سے چل رہے ہیں کہڑا اسلام سن کو پہلا گرام مسجد اے اسلام کتوں آ اسی عمل کر رہے وہ سو ہوت ہوئی مسجد بنیا ہوئی نے ساجد کے نام نال مشہور نے لوگ صرف جانتے نے کہ زیادہ کرنا چلے ہیں نہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ مقصد کی ہے اثر مدینہ منورا ارد ارد کھوجی گئی آفزاد مسجد بڑی ہوئی اگر انہوں کی تاریخ پوچھی جائے کسی مسجد کا نام ہے مسجد عمر کسی کا نام ہے مسجد علی کسی نام ہے مسجد ابو بکر رضی اللہ محمد بھائی ان مسجدوں کی تاریخ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویسے کنڈک کھودنے واسطے مختلف ٹکڑے کر کے وہ تقسیم کر دیتے پارٹیاں بنا دیتیاں کہ یہ تصا کھودنی ہے ایسا کھودنی ہے یہ کہ وہ گروہ جہے آپ نے بنائے وہ جس ویسے خنڈک کھودتے کھودتے شام نان لگتے تھا کہ اپنے ہتھیار سارے جمع کر کے اتنے رکھ جانے سن وہ سو ہیں جیسے چھوٹیاں چھوٹیاں مسجدوں بنیاں میں جاؤ یاد کر کے, کے معلومات مسلمانوں سنت کے مطابق یہ سفر نتیج فرما دے بار بار اس سفر پہ جان دی طور پہ کتا فرما رہے اور ساڑی دنیا واسطے بھی اور ساڑی آخرت واسطے بھی کامیابی بھی. ضمانت بنا دے کامیابی کا جینا اور ذریعہ بنا دے روزا وا <سلاؤتا> کہ ارادہ کر کے کوئی سب جائے جا کے عمرہ کر لو اور احرام کھولے یہی حکم ہے کہ جائے عمرہ کرے اور احرام کھول دے حج تک ہوں کو احرام کھول کے اپنے آم سے باق اندر اتنے چہر کرے گیا ہے کہ کیا امرہ کرنے بعد حج تو پہلے کوئی نقلی عمرہ اور بھی کیتا جا سکتا ہے اتنے ایک بڑی غلط فہمی موجود ہے مسا مکرمہ اندر ایک مسجد ہے جہاں نام مسجد آئشہ ہے نبی اللہ نبی ویم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویل حج لگا واسے تشریف لے گئے بھی ایک چالی ہزارات بھی اس مقام تک پہ جیسے مسجد شاہ تعمیر ہوئی ہے رضی اللہ عنہ. ماں حضرت آئے شاہ کا رضی اللہ عام ہے شروع ہو گئے کیونکہ کی کی کی کی کی حالت ایسی تھی کہ مسجد کے اندر نہیں نہ آ نے سارے ہو کے تشریف لے گئے کہ حضرت آئے سا بڑا جہاں دل کر کے میں کن بدکسمت ہاں کہ سب نے آپ کے نال مل کے بیت اللہ کا طواف کیا ہے سفا برباد صحیح کی میں مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکی میں کن بدنسی ہوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاتی کسور ہے تب گناہ جی نہیں تو فرمایا اللہ نے آدم بھی ہر بیٹی سے ایک چیز لکھ دیتی ہے وہ بھی فدرت اندر یہ بات رکھ دیتی ہے تو کیوں افسوس کریں ہوئی اپنی اس حالت تو غسل کے پائی حضرت عبد الرحمان آپ نے بلایا اور فرمایا عبد الرحمان اپنی بہن لے جا فلاں جیسی بس آئسا بنی ہوئی اتنے لے جا اتوں بنوا لیا لیا کے اپنی بہن نو عمرہ کرا لیا افسوس اور خلش تھی وہ دور ہوا یہ حاضری کی دے سارا دن ٹیکسیاں لے کے وہ سواریاں لے مسجد آئے سا جا رہنے، احرام بن کے آ رہے گزرے سر دیکھوت کٹ ہوں کشمیری نشا بنیا زیادہ نظر آ رہا ہوں کدی کو ٹاقی کدی ہوں دالا بھی کریے تھی کدی ہوں کریے تھی ایک مزاق بنا لیا امرا کیا جا سکتا ہے لیکن ایسی صورت اندر کہ جد تو بار آوے آدمی، پھر اندر جان لگیا، احرام پہن جا کے عمرہ کرے اور منورا او آدینے صورت جانیا ہوا ضلحہ یا بے رلی جس کا نام ہے اج کل اسے احرام بنے اور جا کے عمرہ کر لیں اجازت کوئی ممانعت نہیں کوئی ایسی بات نہیں ایک سوال دوست نے پوچھے عدت کے دن کس طرح گزارنے چاہیے عدت وہ مدت ہے, ہے جی کوئی خاتون اپنے خامدنی وفات گزارتی خادسہ طلاق ہو جائے کہ تو بعد گزارے اس مدت کا نام ہے عدت عدت کے لفی مانے ہنے نے گنتی پوری کرنا. اللہ نے دن مقرر کر دیتے ہیں متوفا انہار یعنی جہاں خامد فوج ہو جائے وہ دی عدت دو قسم کی ہے اگر تے خان بہت ہو گیا ہے اور پیٹ اندر بچہ نہیں تو پھر چار مہینے کے دس دن عزت ہے ایسی خاتمے اور اگر بچہ ہے کہ بچے ولادت ہو جائے خان کے بہت ہوں تو نو مہینے بعد ہو گئے کہ دوسرے بچہ پیدا ہو جائے جدو ولادت ہو گئی وہ دی عزت ختم ہوا شدہ عورت کی عزت جہی ہے وہ اگر پیٹ اندر بچہ نہیں تین مہینے ہے تلاش ہو جان تو تین مہینے عزت ہے عزت یہ ایک پابندی ہے جی اللہ نے قرآن مسلمان خاتون پہ لگائی یہ پابندی یہ ہے کہ وہ نہ کسی خوشی اندر کو ہونے سے کب جا سکتی ہے نہ کسی غنی اندر کو ہونے سے جا سکتی ہے